الحمدللہ ہو رہی ہے بہت ہی پیارا نام تجویز فرمایا ہے ہمارے ایڈمن حضرات نے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس روم کو ترقیاں عطا فرمائے اور فیض داتا گنج بخش علیہ الرحمہ اور اعلی حضرت علیہ رحما سے ہم سب کو ہم کنار فرمائے آمین اور ہمارے اس روم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ داتا علی حجویری اور سیدی اعلی حضرت اور اسی طرح دیگر کئی بزرگان دین بلکہ حضرت سیدنا محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اراض اسی مبارک مہینے میں ہیں بلکہ اور بھی کئی مطلب بزرگان دین ہیں کہ جن کے وشال شریف کی تاریخیں جو ہیں وہ جو ہے وہ اسی سفر مظفر کے مقدس, مقدس مقدس مہینے میں ہے مصطفی بھائی فرما رہے ہیں کہ حضرت تاج الدین ناگ پوری رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس اسی مہینے میں ہوتا ہے تو ان تمام بزرگان دین کے اس اعلی ثواب کے لیے اور عرس اعلی حضرت اور داتا علی حجویری خاص طور پر مینشن کیا گیا ورنہ تمام بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس عالیہ ثواب کے لیے اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے دلوں میں ان اولیاء کرام کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اس روم کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے دور کر رہے ہیں تو اس روم کی برکت سے مسلمان ان اولیاء کرام کی محبت سے سرشار ہوں اور بدعقیدگی اور گمراہیت کا شکار نہ ہو جائیں تو یہ میرا خیال ہے کہ مقصد ہے اس روم کے بنانے کا اور پھر فیوز و برکات ان بزرگان دین کے حاصل کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو ہماری اچھی اچھی نیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین تو الحمد مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سفر کے مہینے میں گزشتہ سال ارس اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جب روم کھلا تھا تو سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پر متعدد بیانات کرنے کی مجھ گناہ کو بھی سعادت حاصل ہوئی تھی اور کچھ علماء کرام غریب خانے پر تشریف لائے تھے انہوں نے بھی الحمد بیانات کیے تھے اور اب تو ماشاءاللہ اللہ کچھ علماء کرام ویسے ہی نیٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور خصوصی طور پر انہیں یقیناً دعوت خطاب بھی دی ہوگی تاکہ وہ اس بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اعراض پر مشتمل اس روم میں آ کر وہ اولیا کرام کے بارے میں اور مطلب جو ہے وہ بیانات کریں تو اللہ نے چاہا تو علماء کرام سے ہمارا روم مزین رہے گا آراستہ رہے گا وقتاََ فوقتاً علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں در سے اولیاء محبت اور درس محبت اولیاء اور درس محبت صحابہ ان اللہ تعالی دیتے رہیں گے تو آپ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ روم میں تشریف خود بھی رکھیں اور جتنے بھی آپ کے حلقے احباب ہیں ان تم رہیں تاکہ وہ بھی اس پیارے روم میں آ کر اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی پیاری پیاری باتیں سنیں تو گزشتہ سال چونکہ میں نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں بیان کی سعادت حاصل کی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ولادت شریف سے متعلق آپ کے ولادت کے واقعات آپ کے بچپن کے واقعات آپ کی جو ہے وہ جوانی سے متعلق اور کئی تین چار بیانات الحمد میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی تھی تو آج میں نے تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کیا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ باتیں بیان کی صورت میں نہیں بلکہ ہم گفتگو کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور آپ جھومیں کہ الحمد ہمارے امام امام اہل سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجد دین و ملت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کیا شان ہے اور اللہ نے کیا ان کو مرتبہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک بہت اعالیٰ اعلی حضرت کی کچھ عادات مبارکہ اور آپ کے اوصاف مبارکہ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تو یہ اللہ کے ایک ولی کامل کا ذکر ہے اور انشاءاللہ یہ ذکر کچھ میں ذرا طویل کروں گا آپ کے سامنے آپ توجہ سے سوال فرمائے بڑا مزہ بھی آئے گا اللہ والوں کی زندگی سے متعلق انشاءاللہ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ اللہ اچھا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی ایس ایچ او بھائی جو ہے وہ اپنی تفتیش کے نقطۂ نگاہ سے ریکارڈنگ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اعلیٰ حضرت پیارے پیارے اعلیٰ حضرت کی پیاری پیاری باتیں جی انشاءاللہ ضرور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ انشاءاللہ کیجئے گا تو اگر چاہیں تو یوں اس کا آپ کا عنوان رکھیے گا پیارے پیارے اعلی حضرت کی پیاری پیاری باتیں یا جو چاہیں اس کی ترکیب بیان سن لیں اور یہ بیان میں کوئی بیان کے انداز میں نہیں کروں گا مطلب جس طرح درس قرآن دیتا ہوں میں اس طرح یہ بیان نہیں کروں گا جس طرح بھی گفتگو کر رہا ہوں اسی سٹائل میں بیان کروں گا آپ لوگوں سے گفتگو انشاءاللہ اللہ ہوتی رہے گی اور دوران گفتگو آپ تمام بھائی بھی شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی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 قلوبهم الایمان و ایدیہم بروح من و ایدہم بروح من صدق الله العظیم ان الله و ملائکتہو يصلون علا النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو عليه وسلموا تسلیما جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے دراصل یہ آیت کریمہ جو ہے اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شم غیر رسالت مجد دین و ملت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سن ولادت مکتوبات شریف میں اسی آیت کریمہ سے استخراج فرمایا ہے اب میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیاری پیاری زندگی سے متعلق آپ کی عادات آپ کی اوصاف پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ سن ولادت سے متعلق کچھ کر سکوں دس شوال شو المکرم بارہ سو بہتر ہجری بروز شمبا وقت ظہر چودہ جون اٹھارہ سو چھپن عیسوی کوالہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ ولادت باسا عادت ہوئی اب یہ جو سن ہے اس میں جو جتنے ہيں بارہ سو بہتر ہجری تو جب اس آیت مقدسہ کے علم الاعداد کے اعتبار سے اس کو جمع کیا جائے تو یہی سن نکلتا ہے تو یہ سن ولادت نکالنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا لیکن یہ ایک اچھا عمل ہوتا ہے کہ دین اپنے سن ولادت کو قرآن کی کسی آیت پاک کے علم الاعداد کے مطابق نکالتے ہیں یہ ایک نیک شگون ہے اور اسلام نے نیک شگون کے بارے میں حوصلہ افزائی فرمائی ہے بد شگونی سے منع کیا ہے اچھا شگون ہم لے سکتے ہیں لیکن بد بدشگونی نہیں لے سکتے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر سادہ وضع میں رہتے کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں خیال کر سکتا تھا کہ سیدی احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جن کی شہرت شرق سے غرب شمال سے جنوب تک ہے یہی ہیں چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت سیدی امام احمد اللہ علیہ کے خلیفہ ملک العلماء محمد ظفر الدین بی احمد اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب کاٹیا واڑ سے سیدی اعلی حضرت کی شہرت سن کر تشریف لائے زہر کا وقت تھا اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے اور سادی وضاح قطع آپ کی تھی اور مطلب سادہ پہ چھوٹا مطلب پائجامہ کرتا ٹوپی اور مسجد کی فصیل پر بیٹھے ہوئے تھے مٹی کی لوٹوں سے وضو فرما رہے تھے کہ وہ صاحب مسجد میں تشریف لائے اور السلام علیکم کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے جواب دیا انہوں نے اعلی حضرت ہی سے دریافت کیا کہ احمد رضا خان صاحب کی زیارت کو آیا ہوں وہ کہاں ہیں تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد رضا میں ہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان سے ملنے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں یہ تھا کہ آپ قیمتی لباس قیمتی عبا قیمتی امامہ وغیرہ استعمال فرماتے ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں تھا تو یہ سادگی جو ہے یہ بزرگوں کی سنت ہے بزرگوں کی سنت اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ہے وہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اثر کا مغرب مسجد ہی میں جھوک در جھوک حاضرین اعتکاف کیا کرتے تھے اثر تا مغرب لوگوں سے ملاقات آ فرمایا کرتے تھے تعلیم و تلقین کا سلسلہ فرمایا کرتے تھے مغرب کی نماز پڑھ کر زنانہ مکان میں تشریف لے جاتا مطلب گھر زوجہ وغیرہ اور بچے وغیرہ ہوتے تھے اور یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا علاوہ اس کے حضرت پانچوں وقت نماز میں تشریف لاتے اور ہمیشہ نماز با جماعت مسجد میں ادا فرماتے اگر کوئی صاحب کسی کام کے لیے شہر سے آتے یا کسی دوسرے شہر سے حضرت کی ملاقات کو تشریف لاتے اطلاع ہوتے ہی باہر تشریف لے آتے ایک صاحب جن کا نام حادی کفایت اللہ صاحب ہے تو وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاص خادم تھے اور حضرت سفر میں برابر سائے کی طرح رہتے تھے ایک سید صاحب مدنی حضرت سے علم جفر سیکھنے کی غرض سے مدینے تشریف لائے بہترسے تک قیام کر کے علم جفر حاصل کیا جب مدنی صاحب کلکتہ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی شخص ہوتا تو بہتر ہوتا تو آپ نے حاجی کی فراعیت اللہ کو ہمراہ کیا اور حاجی صاحب نے مجھ خادم یعنی ملک العلما ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا کہ میں کلکتے جاتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی خدمت تمہارے سپرد کرتا ہوں اور حضرت سے بھی یہی عرض ہے کہ حضرت نے مجھے خدمت کے لیے قبول فرمایا تو الحمد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادہ تھے اور اتنی آپ کی سادہ لباس ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگ آپ ہی سے ملاقات کے لیے آتے اور آپ کو پہچان بھی نہ پاتے تھے اور آپ کی صبح خرامی کا یہ حال تھا یعنی آپ کی جو چال ہے چال کا یہ حال تھا کہ کبھی حضور کے چلنے میں پاؤں مبارک کی چاپ سننے میں نہ آئی جب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ چلتے تھے چلنے کی آواز نہیں آتی تھی اور یہ سنت بھی ہے اکثر اوقات ایسا ہوا کہ ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میں اور برادرم کنا علی جو ہیں وہ ہم چل رہے ہوتے تھے اور حضور کا شانہ اقدت سے باہر تشریف لے آئے پورا صحن بیرونی نشست گاہ طے فرما کر خود تقدیم سلام فرمائی یعنی خود جو ہے وہ پہلے سلام کیا تب ہمیں خبر ہوتی تھی کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور اسی طرح جو ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی غزہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے خلیفہ محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی غزہ زیادہ سے زیادہ ایک پیالی شوربہ بکری کا بغیر مرچ کا اور ایک یا ڈیڑھ بسکٹ سو روزانہ نہیں بلکہ کبھی ناغا بھی ہوتا تھا تو یہ معمولی سی غذا ہوا کرتی تھی جو کہ سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ تناول فرمایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا عبد السبان جو بمبئی سے علم جفر سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آستانے میں مقیم تھے ایک چھوٹی سی شیشی میں رقیق دعا جو ہے وہ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ لے کر آئے اور ایک چھوٹی سی شیشی میں وہ دوا لے کر آئے تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ان کے اجزاء دریافت فرمائے کہ اس دبا میں اجزاء کون کون سے ہیں تو حکیم صاحب نے ارض کیا حضور استعمال تو فرمائے فرمایا کہ حضور استعمال تو فرما لیں اس میں کوئی ایسی خطرناک بات جو ہے وہ نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسے غلط اجزاء ہیں تو بہت تعریف کی تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں بغیر تحقیق کوئی دوا استعمال نہیں کرتا لیکن حکیم صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی شے مضر نہیں انشاءاللہ ایک بار کے استعمال سے فائدہ محسوس کریں گے اسی وقت اجزا بھی بتا دوں گا غرض حکیم صاحب کے اطمینان والے الفاظ کو باور کرتے ہوئے مکان میں سیدی دوا کے قطرات آنکھوں میں ٹپکائے لیکن ناقابل برداشت تکلیف پیدا ہو گئی دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئے باہر تشریف لائے اور بے تابانہ حسین سے فرمایا کہ اب تو, تو اجزا بتا دیجیے مجھے سخت اقلاب نے جو اجزا بتائے اس میں لیمو کے ارک جسے سن کر حاضرین چونک پڑے اور حضور نے فرمایا کہ آنکھ میں اور وہ بھی لیمبو کا ارک ولا ہولا ولا کُوا تھا اللہ پھر فرمایا حکیم صاحب آنکھ جیسی نازک چیز میں ایسا تیز عرق نہیں ڈلواتے تو مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ جب بھی کوئی دوا استعمال فرماتے تو اس کے اجزاء معلوم کر لیتے تھے تو جو لوگ میڈیسن یوز کرتے ہیں خاص طور پر باہر کے ممالک میں ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی ناجائز چیز جو ہے وہ بیچ میں شامل نہ ہو اور بہت سے باہر کے ممالک میں ایسی اشیا ہیں کھانے پینے کی جن میں حرام گوشت یا سور کی چربی یا اس ٹیپ کی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو ان کمپوننٹس اجزاء کے بارے میں پہلے معلومات کیا کریں سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ ہفتے میں دو بار جمعہ اور سہ شمبا کو ملبوسات شریف تبدیل فرمایا کرتے تھے یعنی لباس تبدیل کرتے تھے ہاں اگر جمعرات کو یوم عیدین یا یوم النبی یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو دونوں دن لباس تبدیل فرماتے یا شمبے کے دن یہ مبارک تقریبیں آتی تب بھی دونوں دن تبدیل فرماتے ان دونوں تقریبوں کے علاوہ سوائے یوم معین کے اور کسی وجہ سے لباس تبدیل نہ فرماتے حتہ کہ جیلانی میاں کے خطرے کی تقریب ایسے روز ہوئی کہ تبدیلی لباس کا دن نہ تھا وہی لباس زیب تن رکھا تبدیل نہ فرمایا اگرچہ باز اکربا و عزا اور روسائے شہر مقلف لباس پہن کر آئے تھے مگر حضور اعلی حضرت رحمت اللہ لے اپنا لباس سے سابق پہنے ہوئے شریک تقریب رہے اور انہی کا بیان ہے کہ سیدی اعلی حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ امام کو نماز میں صحف سے مطلع کرنے کے لیے اللہ و اکبر نہ فرماتے مثلا تیسری رکعت میں قائدہ کرنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ فرمایا کرتے کتب احادیث پر دوسری کتاب نہ رکھتے اگر کسی حدیث کی ترجمانی فرما رہے ہیں اور درمیان میں کوئی شخص بات کاٹتا تو سخت قبیدہ اور ناراض ہوتے ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانو پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے اب یہ دیکھیں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادات ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ آپ ہیں جو ہم سن رہے ہیں اور سنتے جائیں اور کوشش کریں کہ ان مبارک آدات کو ہم لوگ بھی اپنائیں اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے عامین تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے طریقہ نشیست کے بارے میں بھی ارض کروں کہ بیٹھنے کا طریقہ آپ کا کیا ہوتا تھا اب چونکہ کمر میں درد رہا کرتا تھا سیدی اعلی حضرت کے اس لیے گاؤ تقیہ پشت مبارک کے پیچھے رکھا کرتے تھے اور اس سے پیشتر کہ یہ مرض نہ تھا کبھی گاؤ تقیہ استعمال نہ فرمایا قطب یا لکھتے وقت پاؤں مبارک سمیٹ کر دونوں زانو اٹھائے رہتے ورنہ سیدھا زانو مبارک اکثر اٹھا رہتا اور دوسرا بچھا رہتا اور کبھی بایاں ضانو ضرورت اٹھاتے سداحنا بچھا لیا کرتے تھے ذکر میلاد مبارک میں ابتدا سے انتہا تک ادبن دو زانو رہا کرتے یوں ہی وعز فرماتے چار پانچ گھنٹے کامل دو زانو ہی ممبر شریف پر رہتے اور آخری عمر شریف میں پان چھوڑ دیا تھا ورنہ پہلے پان بہر زردے کے استعمال فرماتے مگر بوقت واض پان مطلق ملاحظہ نہ فرماتے بلکہ ایک چھوٹی سراہی شیشے کی پاس رکھی جاتی اس سے خشکی رفع فرمانے کے لیے غرارہ کر لیا کرتے تھے انہی کا نام انہی کا بیان ہے کہ سعید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعض عادات کریمہ یہ تھے بشکل یعنی بشکل نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمانا ٹٹھا نہ لگانا جماعی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لینا اور کوئی آواز نہ نکالنا کلی کرتے وقت دستے چپ ریس مبارک پر رکھ کر خمیدہ سر ہو کر پانی منہ سے گرانا قبلے کی طرف رخ کر کے کبھی نہ تھوکنا نہ قبلے کی طرف پاؤں مبارک دراز کرنا نماز پنج گانا مسجد میں با جماعت ادا کرنا فرض نماز با امامہ پڑنا بغیر صوف پڑی دوات سے نفرت کرنا یوں ہی لوہے کے قلم سے اجتناب کرنا خط بنواتے وقت اپنا کنگا و شیشہ استعمال کرنا سر مبارک میں پھولیل ڈلوانا انہی کا بیان ہے کہ سیدی اعلی حضرت کے ایک مرید نبن نامی فٹن چلایا کرتے تھے اور یہ گاڑی تھی مطلب اس دور میں تو ریلوے اسٹیشن بریلی جنکشن پر رہتے تھے انہوں نے نئی گاڑی بنوائی تھی اسے قبل زور سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فاٹک پر لا کر کھڑا کر دیا تھوڑی دیر میں سیدی اعلی حضرت نماز کے لیے تشریف لائے انہوں نے دست بوسی کی اور ہاتھ جو جوڑ کر عرض کیا کہ حضور میں نے یہ نئی گاڑی بنوائی ہے اس پر ابھی کوئی سوار نہیں ہوا میری تمنا ہے کہ پہلے آپ اس میں تشریف رکھیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کچھ پڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ مسجد شریف پر جو تیس چالیس قدم کے فاصلے پر تھا اترے اور مسجد میں تشریف لے گئے تو نبی رائے حضرت محدث صورتی مولانا قاری احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ نانا میاں صاحب سجادہ نشین حضرت محدث صورتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب مسجد سے فارغ ہو کر پھاٹک کی طرف تشریف لے جاتے تو اپنا امامہ اتار کر بغل میں دبا لیا کرتے تھے اور نہایت آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر قدم پر کچھ پڑتے ہوئے جا رہے ہیں نگاہیں اکثر نیچی رہا کرتی تھیں مگر کبھی سامنے بھی دیکھ لیا کرتے تھے تو یہ نیچی نگاہ کرنا بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیاری پیاری سنت ہے الحمد اور مولوی محمد حسین چشتی نظامی فرماتے ہیں کہ چودہ شوال تیرہ سو ہجری یعنی اکتیس اگست انیس سو سینتالیس کو میری عمر دو ماہ کم چوہتر سال کی تھی یعنی تقریبا سیونٹی فور ایئر کی تھی میں نے ابتدائی عمر میں سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نقل فتوی کی خدمت چند سال تیرہ سو بارہ ہجری تک انجام دی ہے پھر مجھے بیس سال کی عمر میں میرٹ بھیجا گیا اس وقت میرٹ میں وہابیت بہت زیادہ تھی تو سیدی اعلیٰ ضعیف اور نہایت قلیل الغذا بزرگ تھے اپنا وقت کبھی بیکار صرف نہیں فرماتے تھے ہما وقت تعلیف و تسنیم و فتح نویسی کا مشغلہ تھا اسی وجہ سے زنان خانے میں تشریف رکھتے تھے کہ عوام کی باتوں میں کام نہیں ہوگا یا بہت ہی کم ہوگا صرف پنج گانا نماز کے لیے باہر تشریف لاتے تاکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا اتفاقیہ کسی مہمان سے ملنے کو کسی وقت چلے جائیں البتہ عصر کی نماز کے بعد باہر ہی پھاٹک میں تشریف رکھتے وہی وقت عام لوگوں کی ملاقات کا تھا ملفظات حصہ اول میں ہے کہ حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدید صورتِ رحمت اللہ علیہ اور جناب مولانا احمد اللہ صاحب پشاوری بھی دولت قدع یا مہمان تھے اسی لیے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی دن کا کھانا مہمانوں کی وجہ سے باہر ہی ملاحظہ فرما رہے تھے صدر شریعہ حکیم امجد علی اعظمی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی حاضر اور شریک تعام ہیں اور بریلی کے پانی کی نفاست کا ذکر ہوا کہ بریلی کا پانی جو ہے وہ بہت پیارا ہے تو اس پر سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے قرآن میں جا بجا بندوں پر منت رکھی اور ایک, خا... ایک جگہ خاص اس پر شکر کی ہدایت فرمائی چنانچہ سورہ واقعہ کی آئے تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے دیکھا یہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے تو اعلیٰ حضرت کھانے کے دوران ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے طلب نہیں فرمائی مگر ٹھنڈا پانی دو بار طلب فرمایا ایک بار فرمائش کی رات کا باسی لاؤ میں نے مدینہ طیبہ سے بہتر پانی کہیں نہیں پایا خدام کرام حاضری نے بارگاہ کے لیے لگنوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے تھے گرمی کے موسم میں اس شہر کریم کی ٹھنڈی جو ہے وہ نسیمیں اتنا سرد کر دیتی ہیں کہ بالکل برف معلوم ہوتا ہے اور عمدہ پانی کی تین صفتیں ہیں یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمدہ پانی کی تین صفتیں ہیں اور وہ تینوں اس میں آلہ درجے پر ہیں ایک صفت یہ کہ ہلکا ہو اور وہ پانی اس قدر ہلکا ہے کہ پیتے وقت حلق میں اس کی ٹھنڈک تو محسوس ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں اگر خنکی کا حلق سے اترنا بالکل معلوم نہ ہو دوسری صفت دوسری صفت شیرینی وہ پانی اعلیٰ درجے کا شیری ہے ایسا شیری میں نے کہیں نہیں پایا تیسری خنکی یہ بھی اس میں اعلیٰ درجے پر ہے میری عادت ہے کہ کھانا کھاتے میں پانی پیتا ہوں کھانا مکان پر کھایا جائے اور وہ جان فضا پانی مسجد کریم میں لہذا پانی نہ پیتا کھانے کے بعد مسجد میں بنیت اعتکاف حاضر ہوتا اور اس عطیہ سرکاری سے دل جان سیراب کرتا اعتکاب تو ہر مسجد کی حاضری میں ہمیشہ ہوتا ہی ہے پانی کے لیے احتکاب ہوتا بلکہ اس کی منفعت یہ ہے کہ غیر موتف کو مسجد میں کھانا پینا جائز نہیں تو دیکھیے مدینہ پاک میں بھی پانی پینے کے لیے اس طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور اے اے ہی نیت فرماتے تو مدینہ کے پانی کی تعریفیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہیں حضرت سیدنا شاہ اسماعیل صاحب کا بیان ہے کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے جامع کمالات ظاہری و باتنی سوری و معنوی بنایا تھا او صاف و کمالات میں جس کو لے کر دیکھیے مولانا کی ذات میں بروجائے کمال اس کا ظہور تھا والدین کی اتباع کا یہ حال تھا کہ جب اعلی حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اپنے حصہ جائیداد کے خود مالک تھے سید اعلی حضرت مگر سب اختیار والدہ ماجدہ کے سپرد تھا وہ پوری مالکہ و متصرفہ تھیں جس طرح چاہتی صرف کرتی جب سیدی اعلی حضرت کو کتابوں کی خریداری کے لیے کسی غیر معمولی رقم کی ضرورت پڑتی تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں درخواست کرتے اور اپنی ضرورت ظاہر کرتے جب وہ اجازت دیتی اور درخواست منظور کرتی تو کتابیں منگواتے تو کتابوں کی ضرورت بھی اعلی حضرت کو پڑتی حالانکہ وراثت کا مال تھا خود حصے دار تھے لیکن سب کچھ والدہ کے سپرد کیا ہوا تھا کہ والدہ جو چاہیں کریں والدہ جس طرح چاہیں مطلب جو ہے تصرف فرمائیں اور اکابر کی تعظیم سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کیسے کرتے تھے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ جس طرح کفار پر مرتدین اور گستاخ رسول پر شدت والا معاملہ فرماتے تھے اسی طرح آپ اپنے مطلب اہل علم حضرات اور مسلمانوں میں بہت رحم دل تھے علماء علیہ سنت کی عزت و قدر ایسی کرتے کہ سبحان اللہ شاہ عبد القادر صاحب بدا یونی کی بہت ہی عزت کرتے تھے بہت ہی عزت کرتے تھے تو بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء ایسے ہیں جب کسی ویرانے میں اترتے ہیں تو ان کے دم قدم سے وہ رونق شہر ہو جاتا ہے اور وہ جب کسی شہر سے روانہ ہوتے ہیں تو شہر ویران ہو جاتا ہے تو اعلی حضرت علماء کی اس طرح تعریف بیان فرمایا کرتے تھے جس زمانے میں میں محض برکت کے لیے یہ قصیدہ اعلی حضرت سے پڑا کرتا تھا یعنی حضرت ضفردن بہاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں تو جب اس شیر پر پہنچا کہ یہ تو محض مبالغہ شاعرانہ معلوم ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ بالکل واقعہ ہے اور حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی کہ جب تشریف لایا کرتے تو شہر کی حالت بدل جایا کرتی عجیب رونق چہل پہل ہو جاتی اور جب تشریف لے جاتے تو باوجود یہ کہ سب لوگ موجود رہتے مگر ایک ویرانگی چھا جاتی تو اللہ حضرت مولانا عبد القادر شاہ صاحب کی اس طرح عزت فرمایا کرتے تھے تو معلوم چلا کہ علماء کا ادب کیسے کرنا چاہیے علماء کی توقیر کیسی ہونی چاہیے تو اس عزت و توقیر کے باوجود بعض بعض مسئلوں میں کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے اور یہ ہوتا تھا اور یہ فکہ میں علماء میں اختلاف تو ہوتا ہے اور بعض اختلافی مسائل میں گفتگو ہو کر پھر اتفاق بھی ہو جاتا تھا حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب مرحر کا بیان ہے کہ ایک بار ان دونوں حضرات نے مسئلہ غیریت صفات باری تعالی پر بحث ہوئی عبد القادر صاحب فرماتے کہ صوفیہ کے صفات کو عین ذات مانتے اور فلاسفہ کے عین ذات ماننے میں فرق ہے تو صوفیہ کے اور فلاسفہ کے اللہ کو عین ذات ماننے میں جو اللہ کی صفات ہیں ان کو عین ذات ماننے میں فرق ہے اور مولانا اور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس فرق کے ماننے میں اپنا تعمل ظاہر کرتے تھے یعنی تعامل فرماتے تھے کہ کے سیتا پور چلیے اور وہاں حضور جد امجد سید شاہ اچھے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ ملف کتاب آئین احمدی کی جلد عقائد جو ہے وہ میرے اور دیگر کتب صوفیہ بھی موجود ہیں ان میں فرق دیکھتے ہیں دونوں حضرات تشریف لائے اور اولین احمدی کی جلد عقائد سے تاب زبت العقائد ملف حضرت احمد صاحب کال پوری رحمت اللہ نے جو ہمارے پیرانے سلسلے سے ہیں مولانا عبد القادر صاحب نے نکال کر دکھائی اسے دیکھ کر سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں بغیر دلیل تسلیم کیے لیتا ہوں کہ صوفیہ کے قول عینیت اور فلاسفہ کے قول عینیت میں فرق ہے اس لیے کہ میرے مرشیدانزام فرماتے ہیں کہ ہم جو صفات کو عین ذات مانتے ہیں وہ اس طرح نہیں جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں اگرچہ دلیل سے یہ فرق میرے ذہن میں اب تک نہیں آیا لیکن چونکہ میرے مرشدان عظام یہ فرماتے ہیں اس لیے اپنے مرشدان الزام کے ارشاد پر سر تسلیمیں خم کیے دیتا ہوں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اپنے بزرگان دین اور جس سلسلے سے بیت ہوتے ہیں یا اپنے مرشد ہوتے ہیں یا اپنے اقابرین ہوتے ہیں ان کا ادب اور احترام کس طرح ہوتا تھا کس طرح کیا جاتا تھا کس طرح سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے مولوی محمد ابراہیم صاحب جو کہ صدر مدرسہ شمس العلوم تھے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مہدی حسن میاں صاحب یہ سجادہ نشین تھے سرکار کلام ہرا شریف وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بریلی آتا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ خود کھانا لاتے اور ہاتھ دلواتے حسب دستور ایک وار ہاتھ دلاتے وقت فرمایا کہ حضرت صاحب زادہ صاحب انگوٹھی اور انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیئے دی دی تو میں نے اتار کر دے دیا اور وہاں سے بمبئی چلا گیا بمبئی سے مارہرا واپس آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے کہا ابا بریلی کے مولانا سیدیال حضرت کے یہاں سے پارسل آیا تھا میں نے چھلے اور انگوٹھی جس میں چھلے اور انگوٹھی تھے اور یہ دونوں سونے کے ہیں اور یہ مطلب خط بھی تھا تو اب جو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا امر بالمعروف معروف و نہیں انل منکر کا جو ہے نا ایک طریقہ تھا کیونکہ وہ چھلے پہنتے تھے انگوٹھی تو اعلی حضرت نے ان کو اتروا کر ان کو سونے کا بنوا کر ان کی شہزادی بیٹی کو تحفہ بھی مطلب جو ہے وہ بھجوا دیا اور مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ مرد کو یہ زیورات پہننا صحیح نہیں تو اب آپ دیکھیں کس طرح حسن تدبیر اور حکمت عملی سے سمجھایا گیا ہے کسی کو سمجھاتے بھی ہیں تو کیسے سمجھاتے ہیں لیکن ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین جب امر بالمعروف فرماتے تھے تو کس انداز سے مجھے بتائیے اس انداز سے کسی بھی انسان کو سمجھایا جائے تو پھر کیا وہ سمجھے گا نہیں بلا شک و شبہ سمجھے گا توازو تو اور انکساری سے متعلق آپ ذرا سنیں کہ سید شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب کا بیان ہے کہ جد امجد سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب کا عرس شریف ایک زمانے میں میرے والد ماجد نہایت اہتمام اور انتظام اور اعلی پیمانے پر کیا کرتے تھے شاہ برکت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرص اس میں بارہا حضرت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور میرے اصرار سے بیان بھی فرمایا مگر اس طرح کے حاضرین مجلس سے فرماتے میں ابھی اپنے نفس کو وعظ نہیں کہہ پایا دوسروں کو وعظ کے کیا لائق کہوں ہائے ہائے آپ حضرات مجھ سے مسائل شرعیہ دریافت فرمائیں ان کے بارے میں جو حکم شرعی میرے علم میں ہوگا چونکہ بعد سوال اسے ظاہر کر دینا حکم شریعت ہے میں ظاہر کر دوں گا اللہ اکبر تو فقیر قادری یعنی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا سن کر حاضرین سے کوئی صاحب حسب حال سوال کر دیتے اور سیدی اعلی حضرت اپنی تقریر سے ایک مؤثر بیان اس مسئلے پر فرما دیتے اللہ اکبر حضرت سید صاحب موصوف نے فرمایا کہ ایک بار میرے اسرار سے سیدی اعلی حضرت نے مزار صاحب البرکات رحمت اللہ علیہ پر اپنے والد ماجد قبلا کا مولف مولود شریف سرور القلوب فی ذکر المحبوب بھی پڑھا ہے یعنی اپنے والد صاحب کی یہ کتاب ہے آپ کے والد گرامی نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ کی سرور القلوب بہت پیاری کتاب ہے اور یہ مطلب آپ لیں اور اس کو پڑھیں اور مطلب کوئی اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے میرا خیال ہے ساٹھ ستر روپے کی پاکستانی مل جاتی ہے اس کو پڑھیں بہت ہی پیاری کتاب ہے سیرت پر تو توازو اور انکسار کی یہ حد ہے کہ کتاب دیکھ کر مجلس میں ایک معمولی مولوی بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا ایک عام بھی مولانا ہوگا نا بھلے وہ پہلے درجے میں پڑھ رہا ہو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کتاب دیکھ کر نہیں پڑھتا بلکہ اس کو لوگ شان علم کے خلاف سمجھتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے بہتروں کو دیکھا کہ مبلغ علم ان کا اردو میں میلاد کی چند کتابیں مگر ان کو دیکھ کر نہیں پڑھا کرتے بلکہ ایک مسلسل مضمون یاد کر لیا اور اسی کو زبانی جا بجا پڑھتے ہیں لوگ لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ آج ہم اپنے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری دعمت برکات و مالیہ کا بھی مطلب یہ عادت مبارکہ دیکھیں تو آپ لاکھوں کے استماع میں بھی ڈائری سے اور کتابوں سے دیکھ کر بیان فرماتے ہیں اور یہ سب اپنے مریدین اور تمام دعوت اسلامی والوں کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہے کہ میں امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی ہو کر جس کے لاکھوں لاکھ مریدین ہیں اور دعوت اسلامی ایک عالمگیر تحریک ہے اس کا میں لیڈر ہوں بانی ہوں اور میں جب اس طرح درس دے رہا ہوں بیان کر رہا ہوں تو تم بھی سب ایسا کرو ہمیں دیکھ کر بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ پیلی بھیت شریف حضرت مولانا مولوی وسیع احمد صاحب محدث صورتی رحمتہ اللہ علیہ کے ارس سراپا اقدس سے واپسی صبح کی گاڑی سے ہوئی تو سیدی اعلی حضرت نے اس وقت اسٹیشن پر آ کر وظیفے کی صندوقچی حاجی کفایت اللہ صاحب سے طلب فرمائی یہ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صندوقچی جی ہوا کرتی تھی جو کہ وظیفے کی صندوقچی جی کے نام سے مڑی مشہور تھی تو وہ صندوقچی جی مطلب آپ کے پاس ہوا کرتی تھی تو جب آپ اسٹیشن پر آئے تو وظیفے کی صندوقچی جی جی حاجی کی اللہ صاحب سے طلب فرمائی کسی نے جلدی سے آرام کرسی ویٹنگ روم سے لا کر بچھا دی تو ارشاد فرمایا یہ تو بڑی متقبیرانہ کرسی اتنی دیر تک وظیفہ پڑھا آرام کرسی کے تقیے سے پشت مبارک, پشت مبارک نہ لگائی حالانکہ ہم اگر کہیں جائیں تو چوڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن دیکھیں بزرگوں کا طریقہ کیا ہے بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا مولوی محمد حسین صاحب میرٹھی فرماتے ہیں کہ ایک سال بریلی میں رمضان کی بیس تاریخ سے اعتکاف کیا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں آتے تو فرماتے جی بہت چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں مگر فرصت نہیں ملتی آج چھبیس ماہ مبارک کو فرمایا آج سے میں بھی موطقی ہی ہو جاؤں یعنی مطلب بیس تاریخ کو لوگ احتکاب میں بیٹھ رہے تھے رمضان کی چھبیس رمضان جب آئی تو فرماتے ہیں کہ میں بھی موطقی ہی ہو جاؤں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بعد افطار چونکہ پان نوش فرماتے شام کو کھانا کھاتے میں نے کسی دن نہیں دیکھا اور شہر کو صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فیرینی اور ایک پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی وہ نوش فرمایا کرتے ایک دن میں نے دریافت کیا کہ حضور فیرینی اور چٹنی کا کیا جوڑ یعنی فرینی میٹھی ہوتی ہے اور چٹنی ایسی تو اس کا جوڑ کیا ہے تو فرمایا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے اس لیے یہ چٹنی آتی ہے اور ایک دن شام کو پان نہیں آئے سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ پان کے شوقین تھے لیکن پان دیکھیں نفاست والے پان ہوتے تھے وہ اور یہ آج کل کے جسرا یہ گلگچاڑیاں لوگ جہاں مرضی وہ پڑچ کر کے جو ہے وہ پان پھینک دیا یا منہ لال لال ہو رہے ہیں یہ پان کھانے کا طریقہ نہیں ہوتا بعض بزرگ جو یہ نوش فرماتے بھی تھے تو صاف ستھرے پان ہوتے تھے منہ کی صفائی زبردست ہوتی تھی مسواک ہوتی تھی اور تو مطلب یہ ترکیب ہوتی تھی موجودہ دور کے پان کھانے والوں پر آپ قیاس نہ کریں ٹھیک ہے نا جی جی پان پان میں کیا ہے حضرت جو کہ مطلب جو ہے حرام ہو پان ایک درخت کا پتہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ چھالیا ہے جو مطلب وہ چیز ہوتی ہے دیکھیں تمباکو جو ہے نا وہ معمولی سی مقدار اگر تمباکو بھی ہو تو یہ حرام نہیں ہے اور لوگ آج کل جو پان کھاتے ہیں کسی عالم نے کسی مفتی نے اس کے حرام ہونے کا فتوا نہیں دیا کسی بھی عالم نے کسی بھی مفتی نے پان کے حرام ہونے یا ناجائز ہونے کا فتوا نہیں دیا اور پان کھانا مباح ہے کھا سکتے ہیں جو چاہے کھائے البتہ تمباکو جو کھاتا ہے اس کو اپنے منہ کی صفائی رکھنی چاہیے تاکہ وہ مطلب موں کی صفائی رکھے تاکہ جو ہے وہ <laughs> حضرت میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا آپ بس میرا بیان سنیں اور جب سوالات ہوں گے نا پھر آپ اپنے سوال کیجئے گا ایڈیشن از حرام آپ ثابت کریں قرآن سے یا حدیث سے کہ ایڈیشن از حرام دلیلیں دیجیے گا اور بس ابھی آپ بیان سنیں آپ تو بہرل جی ایک دن شام کو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کو پان جو ہے وہ نہیں ملے تو پان نہیں آئے اور یہ بہت پختہ عادت تھی کہ کھانے کی کوئی چیز طلب نہیں فرماتے تھے خاموش رہتے تھے سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مگر چونکہ پان کے از حد عادی تھے تھے گواری ضرور پیدا ہوئی مغرب سے تقریباً دو گھنٹے کے بعد گھر کا ملازم ایک بچہ پان لایا حضرت نے اسے ایک چپت مار کر فرمایا کہ اتنی دیر میں لایا, اتنی دیر میں لایا تو جب سہر کے وقت سحری کا مسجد کے باہر دروازے پر تشریف لائے اس وقت ایک اور ملازم تھے رحیم اللہ خان اور زفر الدین بہاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھے تو فرمایا آپ صاحبان میرے کام میں مخل نہ تو میں گھبرایا عرض کی حضور ہم تو خدا میں مخل ہونے کا کیا مانا تو بعد ہوں پھر اس بچے کو بلوایا جو شام کو پان دیر سے لایا تھا اور فرمایا کہ بیٹا شام کو میں نے غلطی سے جو تمہاری دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا لہذا تم میرے سر پر چپت مارو اور ٹوپی اتار کر اسرار فرما رہے ہیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور اور مطلب ہم دونوں بڑے مضطرب تھے دم بہت پریشان تھے اور وہ بچہ بھی بہت پریشان اور کانپنے لگا اس نے ہاتھ جوڑ کر رس کیا حضور میں نے معاف کیا تو فرمایا کہ بیٹا تم نابالغ ہو تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں ہے تم چپت مارو مگر وہ نہ مار سکا بہر بعد میں آپ نے اپنا بکس منگوا کر مٹھی بھر پیسے نکالے وہ پیسے دکھا کر فرمایا کہ یہ میں تم کو دوں گا تم چپت مارو مگر وہ بیچارہ یہی کہتا رہا حضور میں نے معاف کیا آخر کار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت سی چپتیں خود ہی اپنے سر پر جو ہے وہ لگائی اور پھر اس کو پیسے دے کر رخصت کیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے احکامات پر کتنا جو ہے جو ہے وہ عمل سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اعلی حضرت نے بھی جو ہے وہ کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف جو ہے وہ لے جایا کرتے تھے تو اعلی حضرت بھی کبھی کبھی تشریف جو ہے وہ مطلب لے جایا کرتے تھے ایک دن سیدی اعلی حضرت ان کے ہاں تشریف فرما چارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چار پائی پر جو سہن کے کنارے پر جکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جکائے اٹھ کر چلا گیا تو سید اعلی حضرت کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش سے سخت تقلی پہنچی مگر کچھ فرمایا نہیں کچھ دنوں کے بعد وہ حضور کے یہاں آئے تو سیدی آلہ حضرت نے اپنی چارپائی پر جگہ دی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کریم بخش حجام جو کہ اعلی حضرت کا خط بنانے کے لیے آیا کرتے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں تو حضور نے فرمایا بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان صاحب کے برابر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا وہ بیٹھ گئے ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسے آدمی کو بٹھاتے نہیں تھے لیکن اب حجام ان کے ساتھ بیٹھ گیا اب ان کی غصے کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہے فورن اٹھ کر چلے گئے اور پھر کبھی نہ آئے خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو سیدی اعلی حضرت نے فرمایا اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں پھر خود ہی فرمایا میں بھی ایسے مغرور متقبر شخص سے ملنا نہیں چاہتا تو یہ جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے نا اور غرور ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ملنے میں بھی روحانی طور پر کمی آتی ہے یاد رکھیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے حقیقت ہے جن کے لب و لہجے سے عادات سے اقوال سے گفتار سے مغرور پن تکبر جو ہے وہ چھلکتا ہو حضرت سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مسلمان جو کہ ایک مطلب جگہ محلے میں سہن حلوہ فروخت کیا کرتا تھا تو ان سے سیدی اعلی حضرت نے کچھ حلوہ خرید فرمایا اور یہ واقعہ پیلی کوٹھی میں قیام کے زمانے کا ہے یہ پیلی کوٹھی کو جگہ ہوگی کوئی مقام ہوگا تو وہاں پر یہ واقعہ جو ہے پیش ہوا تو اب واقعہ جو بیان فرماتے ہیں شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں اور کناعت علی یعنی دو آدمی تھے ہم رات کے وقت کام کر کے واپس آنے لگے تو سیدی اعلی حضرت نے کناعت علی سے فرمایا وہ سامنے تپائی پر کپڑے میں جو بندہ ہوا رکھا ہے اسے اٹھا لائیے یہ دو پوٹلیاں اٹھا کر لائے تو سیدی اعلی حضرت نے ان کو دونوں ہاتھوں میں لے کر میری طرف بڑے میں پیچھے ہٹا حضور آگے بڑھے میں اور ہٹا اور آگے بڑھے یہاں تک کہ میں دالان کے گوشے میں پہنچ گیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ ایک پوٹلی عطا فرمائی میں نے کہا حضور یہ کیا تو فرمایا سوہن حلوہ ہے میں نے دبی زبان سے نیچی نظر کیے ارض کیا حضور بڑی شرم معلوم ہوتی ہے فرمایا شرم کی کیا بات ہے جیسے حضور مفتی اعظم ہو ویسے ہی تم ہو سب بچوں کو حصہ دیا گیا تو حالانکہ یہ چھوٹے حصے مطلب یہ کہ چھوٹوں پر شفقت محبت اور نرمی اور اسی طرح آپ دونوں کے لیے بھی میں نے سیدی آلت نے فرمایا کہ دو حصے رکھ لیے ہیں یہ سنتے ہی کناک علی نے بڑھ کر سیدی اعلی حضرت کے ہاتھوں سے اپنے حصے کو وصول کیا اور دست بستار کیا حضور میں نے یہ جسارت اس لیے کی کہ اپنے بزرگوں کے ہاتھوں میں چیز دیکھ کر بچے اس طرح لے لیا کرتے ہیں تو سیدی اعلی حضرت نے تبسم فرمایا اور بعد میں ہم لوگ دست بوسی کر کے مکان سے چلے آئے حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو بہت نوازا اور ہم ان کی کچھ خدمت نہ کر سکیں تو بچوں پر شفقت لیکن شفقت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ اگلے کے دل سے دعا نکلے ایسی شفقت اور ایسی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے ایسی شفقت اور ایسی محبت جو ہے وہ جتانا نہیں چاہیے جی جی آپ اشعار پڑھ لیجئے گا ان شاء اللہ تعالی بعد میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے انشاءاللہ اللہ اچھا آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ آخر میں اعلی حضرت کے کچھ اشار پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یاد دلا دیجئے گا بس آخر میں اچھا جی اسی طرح جامع حالات فقیر محمد ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرہ سو بائیس ہجری میں سب سے پہلے جو فتویٰ میں نے لکھا اور اعلی حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش کیا تو حسن اتفاق سے بالکل صحیح نکلا تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس فتوے کو لیے ہوئے خود تشریف لائے اور ایک روپیہ دستے مبارک سے فقیر کو عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مولانا سب سے پہلے جو فتویٰ میں نے لکھا تو قبلہ والد گرامی نکی لکھا رحمتہ اللہ علی نے مجھے شیرینی کھانے کے لیے ایک روپیہ عنایت فرمایا تھا آج آپ نے جو فتویٰ لکھا یہ پہلا فتوا ہے اور ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے اس لیے اسی اتباع میں ایک روپیہ آپ کو شیرینی کھانے کے لیے دیتا ہوں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک روپے کی اس وقت کیا اہمیت ہوتی ہوگی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں غایت مسلط کی وجہ سے حضرت ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ کہتے ہیں کہ میری زبان بند ہو گئی اور میں کچھ بول نہ سکا اس لیے کہ فتویٰ پیش کرتے وقت میں خیال کر رہا تھا کہ خدا جانے صحیح لکھا ہے یا غلط مگر خدا کے فضل سے وہ صحیح اور بالکل صحیح نکلا اور پھر اس پر ان عام اور وہ بھی ان الفاظ کری معنی سے کہ میرے والد نے مجھے اول فتویٰ لکھنے پر انعام دیا تھا اس لیے میں بھی اول فتوا صحیح لکھنے پر تمہیں انعام دیتا ہوں حق یہ ہے کہ یہ ایک خادم کی وہ عزت افزائی ہے جس کی حد نہیں اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ برقرار رکھا میرے پاس چالیس سے زیادہ مکاتیب ہیں جو وقتاً فوقتاً بریلی شریف سے امزاح فرمائے اس میں برابری اس میں برابر ولیدین مولانا ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ علیہ سے شروع فرمایا فتح شریف جلد اول میں میرا نام نہیں انہی لفظوں سے تحریر فرمایا تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ بات بھی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جب کبھی ماہ رمضان شریف میں بریلی رہنا ہوا اور اس تعطیل میں مکان نہ آیا تو عید الفطر کے دن جس طرح تمام عزیزوں کو ای تقسیم کرتے اسی طرح سیدی اعلی حضرت مجھے اور دوسرے خاص طلبہ کو بھی ایبی دیا کرتے تھے الحمد للہ حجرت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو کہ اعلی حضرت کے شہزادے ہیں ان کے دو لڑکیاں پیدا ہوئیں اسی لیے سب لوگوں کی دلی تمنا تھی کہ کوئی لڑکا ہوتا تاکہ اس کے ذریعے اعلی حضرت کا نصب و حسب و فضل و کمالات کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ کی شان یہ کہ تیرہ سو پچیس میں مولوی محمد ابراہیم رضا خان صاحب کی ولادت ہوئی نہ صرف والدین اور اعلی حضرت بلکہ تمام خاندان بلکہ جملہ متوسلین کو ازحد خوشی ہوئی اور اس خوشی میں من جملہ اور باتوں کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جملہ طلبہ مدرسہ علیہ سنت وال جماعت منظر الاسلام کی ان کی خواہش کے مطابق دعوت فرمائی اور بنگالی طلباء سے دریافت فرمایا آپ لوگ کیا کھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کہنا تھا بھئی بنگالی لوگ کیا کہتے ہیں جی مچھلی تو چنانچے روہو مچھلی بہت وافر طریقے پر جو ہے وہ منگائی تو جی جی دیکھیں نا مچھلی کتنی یاد آئی لوگوں کو تو روہو مچھلی بہت وافر طریقے پر منگائی گئی اور ان لوگوں کی حسب خواہش دعوت ہوئی اور بہاری طلبہ بہاری طلبہ سے دریا فرمایا آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے تو اب بہاری کیا بولتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو جی آلو مٹر دیکھیں اب آپ لوگ کھانوں کے نام لیں گے انہوں نے کہا جی بریانی بہاری طلبہ نے کہا بریانی زردہ فیرنی کباب میٹھا ٹکڑا وغیرہ تو بہاروں کے لیے جو ہے وہ مطلب پرتکلف کھانا تیار کیا گیا اسی طرح پنجابی اور ولایتی طلبہ کی خواہش ہوئی کہ دمبے کا خوب جو ہے وہ گوشت اور تنور کی پکی گرم گرم روٹیاں غرض ان لوگوں کے لیے وافر طور پر اسی کا انتظام ہوا اس وقت خاص عزیزوں مریدوں کے لیے جوڑا بھی تیار کیا گیا تھا اور نہایتی مسرت سے آ سفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہیں خاص لوگوں میں ہوں کہ مجھے بھی جوڑا سیدی اعلی حضرت نے عطا فرمایا اور وہ کرتا پاجامہ جوتا ٹوپی تو اس زمانے میں پہن لیا تھا مگر انگ رکھا بہت قیمتی کپڑے کا تھا گاہے گاہے اس کو پہنا کرتا تھا وہ بہت دنوں تک رہا یہاں تک کہ چھوٹا ہو گیا تو اس کو میں نے تبرکن رکھ لیا اس کو میں نے تبرکن جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیا تو بہرحال یہ تھا کہ خوشی کے وقت ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا جب کہ شریعت کے مطابق ہو تو بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں الحمد للہ الحمدللہ الحمد تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا مطلب اخلاق کری معنی اس پر بھی ذرا گفتگو ہو جائے ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ میں نے علما مشائق کی جہاں تک زیارت کی اور معززین دنیا داروں کو دیکھا اکثر ایسا ہی پایا کہ ان کی تعریف کیجئے تو بہت خوش اور جہاں کسی بات پر اعتراض کیا اس درجے خفا ہوئے کہ اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے ان میں سب سے اول نمبر جسے مستثنا دیکھا وہ سید اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی یعنی وہ ان سے مستثنا تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کے سب کام محض اللہ کے لیے تھے نہ کسی کی تعریف سے مطلب نہ کسی کی ملامت کا خوف اللہ اکبر حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اللہ کے لیے محبت اللہ ہی کے لیے دشمنی تو اس کے مزداق تھے آپ کسی سے محبت کرتے تو اللہ ہی کے لیے مخالفت کرتے تو اللہ ہی کے لیے کسی کو جو کچھ دیتے تو اللہ ہی کے لیے اور کسی کو منع کرتے تو اللہ ہی کے لیے مجد مجددی حضرت کا سیگا معمول تھا کہ تصنیف و تعلیف کتب بینی اور جو بھی آپ کے اشغال جو تھے ان کے خیال سے خلبت میں تشریف رکھتے پانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں تشریف لاتے ہمیشہ نماز با جماعت ادا فرمایا کرتے اکثر مکان ہی سے وضو کر کے تشریف لاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مسجد میں آ کر مٹی کے لوٹے سے اور مطلب فصیل پر بیٹھ کر وضو فرماتے مسجد کے لوٹے عموماً متوسط درجے کی ہوا کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وضو و غسل میں بہت احتیاط فرمایا کرتے خاص طور پر خیال کر کے ایک ایک عضو کو تر کیا کرتے اور وہ بھی اس طرح کے ہر جگہ سے سیلان آب ہو جائے یعنی پانی جو ہے وہ بہ جائے لوٹے پانی رکھا جاتا اور اگر کثرت مسلیہ یعنی نمازیوں کی وجہ سے لوٹے فارغ نہ ہوتے تو ایک لوٹے پانی سے وضو شروع فرماتے جب تک کوئی لوٹا خالی ہوتا پھر اس میں پانی لا کر دیا جاتا اور وضو کے بعد سنت و نوافل, نوافل قبل یا مسجد ہی میں پڑتے وقت جماعت ہو جانے پر فرض نماز با جماعت پڑھنے کے بعد سنت بادیا مسجد ہی میں ادا کر کے مکان شریف میں تشریف لے جایا کرتے تھے سوائے اثر کے اس لیے کہ اثر کی نماز پڑھ کر آپ مطلب اپنے گھر کے پاس یعنی فاٹک پر تشریف فرما ہو جاتے تھے چاروں طرف کرسیاں رکھ دی جاتی تھیں زائرین تشریف لاتے کرسیوں پر بیٹھتے جب کرسیاں باوجود کثرت تعداد ناکافی ہوتی تو چند بینچ اور تخت سائےبان میں رہتے وہ سہنے مکان میں کھینچ لیے جاتے مکیہ لوگ اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے زائرین حاجتیں پیش کرتے ان کی حاجتیں پوری کی جاتی حکا پان سے ہر ایک کی توازو کی جاتی پان کا طریقہ اللہ کے یہاں ہم لوگوں کے پور بھی طریقے کے بالکل خلاف تھا یہاں کھلی لگانے کا دستور ہے اور وہاں پان پر نصف میں چونا اور دوسرے نصف میں کتھا لگاتے ہیں اور پھر اسے موڑ دیتے ہیں کہ چونا اور کتھا علیحدہ علیحدہ رہتا ہے چھالیا الگ ترشی ہوئی رہتی ہے ہر ایک شخص ایک ایک پان اور چھالیا حسب خواہش لے لیا کرتا سیدی اعلی حضرت زردہ نہیں استعمال فرماتے تھے اور اسی لیے, اس لیے پان کی تھالی میں زردہ نہیں رکھا جاتا اور حکہ عام طور پر لوگ بپاس ادب اعلی حضرت کے سامنے نہیں پیا کرتے تھے البتہ بعض بوڑھے یا سادات کرام حضرت کے سامنے بھی حکہ نوشف کرتے ان کے سامنے حکا بڑھا دیا, جا بڑا دیا جاتا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو خطوط کے جواب کا بہت اہتمام تھا اس خیال سے کہ خطوط ضائع نہ ہوں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو ساتھ حاجی کفایت اللہ صاحب ہوتے تھے وہ ایک خوبصورت بکس ٹین کا بنوا کر رنگ کر کے انہوں نے آویزہ کر دیا تھا جس میں ڈاکیا خطوط پیکٹ وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا اور اس میں برابر تالا تود کو نکال نہ لے کنجی اس کی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس رہتی اثر کی نماز پڑھ کر جب باہر آ کر تشریف رکھتے تو کنجی مجھے یعنی ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں مجھے عنایت فرماتے بکس کھول کر اس روز کی ڈاک سب لا کر حاضر کر دیتے اور ایک ایک خط پڑھنا شروع کرتے اگر خط تصوف کے متعلق ہوتا اعلی حضرت خود رکھ لیتے اور اس کا جواب بنفس نفیس خود تحریر فرماتے تعویزات کے متعلق ہوتا تو میرے یا حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے کیا جاتا اگر کوئی فتویٰ ہوتا تو حسب امرات مولوی نواب مرزا صاحب یا سید شاہ غلام محمد صاحب بہاری اور ظفر الدین بہاری حکیم سید عزیز غوث صاحب صدر شریعہ مفتی احمد الیازمی کے حوالے فرماتے بہت پیچیدہ, بہت ہی پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہوتا خود اعلی حضرت ہی جواب تحریر فرماتے اور فرائض کا مسئلہ زیادہ تر مولوی محمد رضا خان صاحب عرف نن میاں یہ مطلب ان کے حوالے ہوتا اور مدرسے کے متعلق جو خط ہوتا حجت الاسلام کے پاس بھجوایا جاتا اور مطبع کے متعلق خطوط بھی انہی کے حوالے جو ہے وہ کیے جاتے تو یہ سب مطلب ایک نظام تھا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ آپ یو سمجھیں کہ بغیر نام کے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی ہے بہت بڑی تحریک کام بٹے ہوئے ہوتے تھے کہ جس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے آپ دیکھیں نا آپ کے خلفہ میں مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فکر پر کیسی نظر تھی ان کی اعلیٰ حضرت نے ان کو فرمایا بہار شریعت لکھ ڈالی بہار شریعت اعلی حضرت نے خود بھی جو ہے اس کو پڑھا بھی ہے اور مطلب اس کو دیکھا بھی ہے پھر حضرت ضیاءدین مدنی رحمت اللہ علیہ ان کو فرمایا کہ مدینے میں رہو کتنا زور ہوتا تھا نجدیوں کا وہابیوں کا ستر سال ضیاءدین مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ مدینے رہے لیکن آپ محفل میلاد سے نجدی حکومت روک نہیں سکی حتا کہ دنیا سے پردہ فرما کر بھی مدینے میں رہے مر کے بھی مدینے سے نہ نکلے اور وہی جنت البکی میں ہی اپنا مزار بنوایا الحمد یہ اللہ, اللہ کا کرم پھر آپ دیکھیے عبد العلیم صدیقی مرٹھی رحمتہ اللہ علیہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے والی صاحب ان کو چونکہ بہت زیادہ زبانوں پر عبور حاصل تھا تو آپ کو جو ہے وہ مطلب فرمایا کہ تبلیغ کرو بے شمار لوگوں کو انہوں نے جو ہے اسلام کی طرف الحمد لے کر آئے ہیں مسلمان کیا انہوں نے الحمدللہ الحمد جی ارشد القادری صاحب غالباً ڈائریکٹ خلیفہ نہیں تھے خلیفہ کے خلیفہ ہوں گے شاید ایسا ہوگا ان کے خلیفہ کے ڈائریکٹ اعلی حضرت سے غالباً نہیں تھے باہر حال تو ان دموں کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو غلط قسم کے خطوط بھی ملتے تو ظاہر ہے کہ جن میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں تو ہین کی ہوتی تھی لوگ جو تھے جو نجدی تھے جو اولیا کی محبت علماء کی شان کو نہیں سمجھتے تھے تو وہ مطلب لکھ دیتے تھے لیکن اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ انتہائی اخلاق کریمانہ کا اظہار جو ہے وہ فرماتے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے آپ نے مطلب جو ہے وہ غصہ نہیں کیا اللہ اکبر اسی قسم کا ایک خط گالیوں سے بھرا ہوا کسی صاحب کا آیا تو ظفر الدین بہاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چند لائنیں پڑھ کر اس کو علیحدہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی وہابی نے اپنی شرارت کا ثبوت دیا ہے ایک مرید نے جو نئے نئے آئے تھے اس خط کو اٹھا لیا اور پڑھنے لگے اور اتفاق کہ اس بیچنے والے کا جو نام اور پتہ تھا واقعی تھا یا فرضی تھا وہ ان صاحب کے اطراف کے تھے اس لیے ان کو اور بھی بہت رنج ہوا اس وقت تو خاموش رہے لیکن بعد میں وہ جو مرید تھے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے اعلی حضرت مغرب کی نماز کے بعد جب مکان میں جانے لگے تو حضرت کو روک کر کہا کہ حضور اس وقت جو میں خط پڑھ رہا تھا جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے ذرا سا پڑھ کر چھوڑ دیا تھا کسی بدتمیز نے نہایت ہی کمینہ پن کو راہ دی ہے اور اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کے ذریعے دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت اور نصیحت ہو ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرت ہوگی تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ تشریف رکھیے پھر اعلی حضرت اندر تشریف لے گئے دس پندرہ خطوط لے کر آئے فرمایا ان کو پڑیے تو ہم سب لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کے خطوط ہیں خیال ہوا کہ شاید وہی گالیوں سے برپور ہوں گے جن کے پڑھانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط تو آج کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانے سے آ رہے ہیں تو لیکن جب ہم خط پڑھتے جاتے تھے تو چہرہ خوشی سے دھمکتا جاتا تھا آخر جب سب خط پڑھ چکے تو الہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں ان خطوط میں لوگوں نے میری کتنی تعریف بیان کی ہے پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام دو جاگیریں یا اطیات سے مالا مال کرو پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کرو انہوں نے اپنی مجبوری اور معذوری ظاہر کی کہ کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ ان سب کو انعام دوں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پشہا پشت کو کافی ہو مگر میری وسعت سے باہر ہے تو فرمایا جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے یہ, یہ ہے در سے اعلی حضرت الحمد اگر آپ چاہتے تو سب کچھ ہو جاتا لیکن آپ ایسا کیوں چاہتے بولتے اور آپ کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر کسی کے چاہنے والے زیادہ ہوں مریدین زیادہ ہوں محبت کرنے والے زیادہ ہوں تو یہی طاقت ہوتی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پر ایک مقدمہ کسی نے دائر کر دیا تھا انگریزوں کی عدالت ظاہر ہوتی تھی انگریزوں کا اس وقت سلسلہ تھا عدالت سے ایک متعدد مرتبہ سمن آیا کرتے تھے کہ اعلی حضرت کو کہ آپ عدالت میں آئیں لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں جب انگریزوں کو نہیں مانتا تو ان کی عدالت کو کیسے مانوں میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ عدالت جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ میں اس عدالت کو قبول کر رہا ہوں میں تو اس عدالت کو قبول ہی نہیں کرتا متعدد مرتبہ پولیس کے ذریعے اور جو بھی انتظامیہ کے لوگ تھے ان کے ذریعے کورٹ نے آپ کو بلانے کے لیے مطلب اہلکار بھیجے لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہزارہ مریدین بریلی کی گلیوں میں سڑکوں پر لیٹ جایا کرتے تھے کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تم اعلی حضرت تک پہنچ سکتے ہو حتیٰ کہ عدالت نے وہ کیس ہی ختم کر دیا تو اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی طاقت ہوا کرتی تھی اور ایسے طاقتور انسان کا اگر کسی گالیاں دینے والے خطوط ایسے بھیجنے والے کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہوتا تو کیا مسئلہ تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ آپ دنیا دار آدمی نہیں تھے آپ بزرگ تھے اللہ کے ایک ولی تھے میرے اکا سلام کا فیض تھا آپ پر الحمد للہ الحمد للہ ایسا کیسے کر سکتے تھے سید ایوب علی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ ایک کم سن آدمی نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے کم سن تھے مطلب لڑکا سا تھا ایک چھوٹا سا اور عرض کی کہ میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے کل صبح کو بلایا ہے تو مطلب ہاتھ ساتھ ہی بڑی بے تکلفی سے اس بچے نے یہ کہا کہ میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے کل صبح تشریف لے آئیں کل آپ کو بلایا ہے تو سیدی اعلی حضرت نے دریافت فرمایا کہ مجھے دعوت میں کیا کھلائیں گے اس پر اس صاحب نے مطلب جو بچے تھے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا جس میں ماش کی دال اور دو چار مرچیں پڑی ہوئی تھی تو کہنے لگے دیکھیے نا یہ دال لایا ہوں تو اب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کے سر پر دستے شفقت پھیرتے فرمایا اچھا میں اور یہ حاجی کفایت اللہ کل دس بجے دن آئیں گے اور حاجی صاحب سے فرمایا کہ مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے غرض کے وہ صاحبزادے مکان کا پتہ بتا کر خوشی خوشی چلے گئے اور دوسرے دن وقت متعین پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا کہ چلیے انہوں نے صاحبزادے کے یہاں دعوت کا جو وعدہ کیا ہے آپ کو مکان کا پتا معلوم ہو گیا ہے یا نہیں عرض کیا کہ یہاں حضور معلوم ہے ساتھ ہو لیے جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحب زدے دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے بچے سے تھے چھوٹے سے وہ حضور کو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے باغے ارے سیدی اعلی حضرت شیخ لیا ہے اور مکان کے اندر چلے گئے دروازے میں ایک چھپر پڑا تھا وہاں کھڑے ہو کر سیدی اعلی حضرت انتظار فرمانے لگے کچھ دیر بعد ایک بہت سیدھا چٹائی آئی اور ڈلیا میں موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں اور مٹی کی رکاب میں وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لا کر رکھ دی اور کہنے لگے لو کھاؤ تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ جی میں کھاتا ہوں ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے ادھر وہ صاحبزادے پانی لینے کو گئے ادھر حاجی صاحب نے ارض کیا کہ حضور یہ مکان نقارچی کا ہے نقارچی نے جو مطلب وہ ڈھول بجا کے اعلانات کیا کرتے تھے تو سید اعلی حضرت یہ سن کر قبیدہ ہوئے اور تنزن فرمایا کہ ابھی کیوں کہا کھانا کھانے کے بعد کہا ہوتا اتنے بھی وہ صاحبزادے پانی لے کر آ گئے تو سید اعلی حضرت نے دریافت فرمایا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں دروازے کے پردے میں سے ان صاحبزادی کی والدہ نے عرض کیا حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ کسی زمانے میں نوبت بچاتے تھے اس کے بعد توبہ کر لی تھی اب صرف یہی لڑکا ہے جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے تو سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائی, اللہ اللہ فرمائی اللہ حاجی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ دلوائے خود ہاتھ دو کر شریک قائم ہو گئے مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب کی یہ خیال گشت کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت خانے کھانے میں بہت احتیاط ہے اور غذا میں سوجی کے بسکٹ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر تو باجرے کی روٹی ہے اور اس پر ماش کی دال آپ کس طرح برداشت کریں گے مگر قربان اس اخلاق والدلداری کے دلداری کے میزبان کی خوشی کے لیے خوب سیر ہو کر کھایا حاجی کفایت اللہ فرماتے تھے کہ میں جب تک کھاتا رہا حضور بھی برابر تناول فرماتے رہے وہاں سے واپسی پر پولیس کی چوکی کے قریب حاجی کفایت اللہ صاحب نے کہ اس شبے کو رفع فرمانے کے لیے فرمایا کہ اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کروں تو یہ دیکھیں بچوں کا بھی دل رکھنا ان بزرگوں کا طریقہ تھا اور دوسری بات ایفائے عہد کا معلوم چلی دیکھیے سورہ المائیدہ شریف جس سے متعلق ہم نے درس قرآن ابھی سٹارٹ کیا ہے پہلی آیت میں کیا ہے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو جو عہد تم کر چکے ہو ان کو پورا کرو تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے بچے سے بھی جو وعدہ فرمایا تو مطلب وہ بھی پورا کیا آج کوئی بزرگ جو کہ اس مرتبے کا خبر البزرگ کیا ہوگا لیکن دنیا میں کوئی مشہور عالم ہو مفتی ہو لیکن ان میں اس طرح کی بلا شکو شبہ ہے علما میں آج بھی انتظاری بھی لیکن ہر ایک میں نہیں ہے اس طرح ماش کی دال اور جو کی روٹی کھانے چلے جائیں آج تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھے اچھے کھانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں تو لوگ بھی دعوت دیتے ہی اسی وقت ہے جب کھانا اچھا بنائے گھر میں ورنہ لوگوں کو بتا ہے کہ ماش کی دال اگر میں گھر میں بنا بھی لوں گا لوگوں کو دعوت دے بھی دوں گا تو کوئی ایک دفعہ آئے گا دوبارہ نہیں آئے گا تو بہرحال اللہ تعالی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ظفر الدین بحاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے قیام بریلی شریف کے زمانے میں بھی ایک واقعہ اسی قسم کا پیش آیا تھا اور ایک صاحب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو دعوت دے کر چلے گئے دوسرے دن گاڑی آئی اور اعلی حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا آپ بھی چلیں تو گرمی کا زمانہ تھا اور مغرب کا وقت مکان پر گاڑی پہنچی تو میزبان صاحب منتظر تھے باہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی اندر مکان کے تشریف لے گئے آنگن میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر دری تھی چلتے وقت میں نے خیال کیا کہ پلاؤ ضرور ہوگا زفر الدین بہاری صاحب اب چونگے بہاری ہے نا تو دل میں تھا کہ پلاؤ ضرور ہوگا اب جو دیکھتا ہوں کہ ہاں دلانے کے بعد ایک مطلب چھابی میں چند روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور قیمہ غالباً گائے کے گوشت کا یہ دیکھ کر مجھے الجھن ہوئی نگاہ اوپر اٹھائی تو سامنے خص پوش مکان نظر پڑا سمجھا کہ غریب آدمی ہے اس لیے جو ہو سکا حاضر کیا لیکن ساتھ ساتھ خیال ہو رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت تو گائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے اگر شوربہ دار ہوتا تو شوربے پر اکتفا فرماتے میں اس خیال میں تھا کہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ اللہ اللہ ولافِ سمی العلیم پڑھ کر مسلمان جو کچھ کھا لے وہ ضرر نہیں دیتا میں سمجھ گیا کہ یہ میرے شبے کا جواب ہے تو میزبان صاحب میرے ملاقاتی تھے جب کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونے لگا تو ان سے کہا کہ اس غربت کی حالت میں دعوت دینے کی ضرورت کیا تھی بولے کہ غربت ہی کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تاکہ اعلیٰ حضرت رکھے رحمت اللہ علیہ کا قدم مبارک میرے یہاں پہنچے نان نمک جو کچھ ہو, ہو سکا حاضر کر دوں حضور کھانے کے بعد دعا فرمائیں گے تو گھر کا جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالی گھر میں برکت ہوگی خوشحالی آئے گی اور برکات دینوں دنیا حاصل ہوں گی تو دیکھیں لوگ بھی اتنے خوش عقیدہ ہوتے تھے الحمد اور سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا بھی جو ہے وہ اخلاق پھر ماشاءاللہ ایسا تھا الحمد للہ اللہ خان صاحب کا بیان ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں حسن والے مکان میں تشریف رکھتے تھے حسن میاں والے مکان میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک روز شہر میں کسی جگہ حضرت کا تشریف لے جانا ہوا خادم ہمراہ گیا واپسی پر دوپہر کے کھانے کا وقت تھا فرمایا ذرا ٹھہریے گا یہ کہہ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے چند منٹ کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میرے لیے سینی میں کھانا لیے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور مجھ سے فرمایا کھائیے میں شرم اور ندامت کے مارے ہمت نہیں کرتا تھا آخر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ کے اصرار کی وجہ سے کھانا دستے مبارک سے لے لیا اور کھا لیا تو یہ الحمد اخلاق کے کریمانہ ہے الحمد اللہ اللہ تبارک کا بطالع سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ یا کے صدقے اخلاص کی دولت دا آمین ظفر الدین بہاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عام غذا روٹی چکی کے پسے ہوئے آٹے کی اور بکری کا قورمہ تھا اور ایک پیالی شوربہ ہوتی تھی صرف ایک پیالی شوربہ گائے کا گوشت تناول نہیں فرمایا کرتے تھے لیکن ایک شخص نے حضور کی دعوت کی وہ باہ سرار لے گئے سیدی اعلی حضرت فرماتے تھے کہ ان دنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمش کی تو فقیر کے یہاں مقیم تھے یعنی اعلی حضرت کے یہاں مقیم تھے ان کی بھی دعوت تھی میرے ساتھ تشریف لے گئے وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوڑیاں یہی کھانا تھا اور سید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ گائے کے گوشت کے عادی نہیں ہیں اور گوشت کی عادی نہیں ہے اور یہاں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے میں نے ارج کی کہ میں نے فرمایا کہ میری عادت نہیں سید فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں وہی پوریاں کباب کھائے اسی دن مسوڑوں میں ورم ہو گیا اسی دن جو ہے وہ مسوڑوں میں جو ہے وہ ورم ہو گیا اور اتنا بڑا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا اور بات بالکل نہ کر سکتا تھا یہاں تک کہ ظاہر ہے کہ قراءت سریا بھی مجسر نہ آتی سنتوں میں بھی کسی کی ابتدا کرتا اور اس وقت مذہب حنفی میں عدم جواز قراءت خلف الامام کا یہ نفیس فائدہ مشاہدہ ہوا جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا لکھ دیتا بخار بہت شدید اور کان کے پیچھے گلٹیاں گلٹیاں اور میرے منجلے بائی مرحوم ایک طبیب کو لائے ان دنوں بریلی میں ایک مرض تعاون بشدت تھا ان صاحب نے بغور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا یہ وہی ہے وہی ہے یہ یعنی نہیں تو میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا اس لیے, کہ اس لیے انہیں جواب نہیں دے سکا حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں نہ مجھے تعاون ہے اور نہ ہی انشاء اللہ ہوگا اس لیے کہ میں نے تعاون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دعا پڑھ لی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا اور وہ دعا یہ ہے الحمد للہ عافانی مم مب تلا وفضلنی وفق مم ممن خلق تفدیل تو جن جن امراض کے مریضوں جن جن بلاوں کے مبتلاوں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا الحمد للہ سب سے محفوظ ہوں اور نہیں تھا تعالی ہمیشہ محفوظ رہوں گا البتہ ایک بار اسے پڑھنے کا مجھے افسوس ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نو عمری میں اکثر آشوبے چشم ہو جایا کرتا تھا اور بجائے شدت مزاج بہت تکلیف دیتا تھا انیس سال کی عمر ہوگی کہ رامپور جاتے ہوئے ایک شخص کو اس مرض میں دیکھ کر یہ دعا اب تک آشوبے چشم پھر نہیں ہوا اسی نماز میں صرف دو مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آنکھ دبتی معلوم ہوئی دو چار دن بعد وہ صاف ہو گئی دوسری دبی وہ بھی صاف ہو گئی مگر درد سرخی کوئی تکلیف اصلا کسی قسم کی نہیں افسوس اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ تین بیماریوں کو مکرو نہ جانو زکام کہ اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کی جڑ کٹ جاتی ہے خجلی کہ اس سے امراض جلد اور جزام وغیرہ کا انسداد ہو جاتا ہے اور آچشم نابینائی کو دفع کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے یہ تو جاتا رہا ایک اور مرض پیش آیا تو بہرحال سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جب کسی کے ہاں دعوت پر تشریف لے جاتے تھے تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تکلف میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ دل رکھا کرتے تھے سیدی اعلی حضرت اور کسی کا دل نہ دکھے اس بات کا آپ بہت زیادہ خیال جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے الحمد للہ الحمدللہ الحمد ذکاء اللہ خان صاحب کا بیان ہے کہ سردی کا موسم تھا اور بعد مغرب اعلی حضرت حسب معمول پھاٹک میں تشریف لا کر سب لوگوں کو رخصت کر رہے تھے تو خادم کو دیکھ کر فرمایا آپ کے پاس رضائی نہیں ہے خادم خاموش ہو گیا اسی وقت جو رضائی سیدی آل رحمت اللہ علیہ اوڑے تھے خادم کو اتار کر دے دی اور فرمایا کہ اوڑھ لیجئے خادم نے بسد ادب مطلب ادب کے ساتھ قدم بوسی کی اور اعلیٰ حضرت کے فرمان مبارک کی تعمیل کی اور رضائی اوڑھ لی یعنی یہ ہے اپنے مطلب لوگوں کا خیال کرنا الحمد للہ الحمدللہ الحمد اور اسی طرح انہیں کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب رضائی مجھے عنایت فرمائی اس کے دو تین دن کے بعد اعلی حضرت کی نئی رضائی تیار ہو کر آ گئی نئی رضائی اوڑے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ مسجد میں ایک مسافر رات کے وقت آئے اور اعلی حضرت سے عرض کیا میرے پاس کچھ اڑنے کو نہیں تو اعلیٰ حضرت نے وہی نئی رضائی ان مسافر صاحب کو عطا فرما دی جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ میرے والد علیل تھے اور حالت تھی کہ مطلب بہت ہی تنگی کی حالت تھی تو اعلیٰ حضرت نے دس روپے مجھے عنایت فرمائے اور میری طبیعت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا یہ میں آپ کو نہیں دیتا ہوں بلکہ اپنے دوست کی دوا کے لئے دے رہا ہوں یہ اعلی حضرت کی سخاوت کے معاملات ہیں اس دور کے دس روپے آپ اندازہ لگا لیں آج کی کتنی بڑی قیمت بن جاتی ہوگی تو کسی کے کوئی بیماری کا سن کر کہ کس کوئی بیمار ہے آدمی کسی کا والد بیمار ہے مطلب اگر کوئی مستحق ہے یا کمزور ہے بیچارہ غریب ہے مدد کرنا یہ مطلب ایک نیکی ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین تو انہی کا بیان ہے کہ موسم برسات میں بعض اوقات مسجد کی حاض بحالت ترشو... آ... آ... مسجد کی حاضری ہوا کرتی تھی اور حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک چھتری خرید کر نظر کی اور اپنے ہی پاس رکھ لی کہ جب آلہ حضرت کا آشان اقدس سے باہر تشریف لاتے تو حاجی صاحب چھتری لگا کر مسجد تک لے آتے کیونکہ برسات ہوتی تھی ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حاجت مند نے چھتری کا سوال کیا تو عالت نے فوراً چھتری حاجی صاحب سے دلوا دی, دلوا دی انہی کا بیان ہے کہ موسم سرما میں ایک مرتبہ ننے میاں صاحب یعنی مولانا محمد رضا خان نے حضور کے اعلی حضرت کے واسطے خاص ایک فرد تیار کرا کر پیش کی اور اعلی حضرت کی ایک کریمہ تھی کہ ہر سال فردیں تیار کرا کے غربا کو تقسیم فرمایا کرتے تھے اور اس سال ظاہر ہے کہ سب کی سب تقسیم ہو چکی تھی ایک صاحب نے درخواست کی تو حضور نے اعلی حضرت نے بلا تاخیر وہ ان کو عطا فرما دی انہی کا بیان ہے کہ علامہ شری زباں وائز خوش بیان مولانا مولوی حاجی کاری شاہ عبد العلیم صاحب صدیقی قادری رضوی بیرٹھی حرمین مہینے طیبین سے واپسی پر اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منقبت نہایت ہی خوش آواز سے پڑھ کر سنائی تو منقبت جو ہے وہ پڑھ کر سنائی تو جب اشار پڑ چکے تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں اپنے امامے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جو بہت ہی جو بہت قیمت تھا فرمایا اگر اس امامے کو پیش کروں تو آپ اس دیار پاک سے تشریف لا رہے ہیں یہ امامہ آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں البتہ میرے کپڑوں میں سب سے بیشتر بیش قیمت ایک جبا ہے وہ حاضر کیا دیتا ہوں اور کاشان اقدس سے سرخ کاشانی مخمل کا جبا مبارکہ لا کر عطا فرما دیا جو ڈیڑھ سو روپے سے کسی طرح کم قیمت کا نہ ہوگا اللہ اکبر انہوں نے بھی آنکھوں سے لگا لیا لبوں سے چوما سر پر رکھا سینے سے دیر تک لگائے رہے الحمدللہ للہ اور مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کو جبا عطا فرمانے پر ایک واقعہ زفر الدین بہاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا بھی یاد آ گیا جو اعلیٰ حضرت کے جود و سخا اور اس فقیر پر نظر شفقت و مہربانی کی بین دلیل ہے فرماتے ہیں کہ بارہ سو چھبیس ہجری میں میوات میں وہابیا دیوبندیا نے بہت ادم مچا رکھا تھا اور بیچارے سیدھے سادے میواتیوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتے تھے یہ مولانا صوفی رکن الدین صاحب میں مولانا محمد احمد حسین صاحب رام پوری جو کہ مقیم تھے درگاہ مولا جمید شریف ان کو کسی عالم مناظر کو لینے کے لیے بریلی بھیجا تو مولوی صاحب موصوب بریلی آئے اور اعلی حضرت وہاں کے حالات ارض کیے اس وقت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا اور مجھے یاد فرمایا رکم دیا کہ میوات تحصیل نواب فیروز پور میں وہابیوں سے مناظرہ کرنا ہے آپ مولانا کے ساتھ تشریف لے جائیے اور وہ کو شکست دیجیے میں نے اس کی تعمیل ارشاد کو حاضر ہوں حضور کی دعا کی ضرورت ہے حضور کی دعا شامل حال رہی تو انشاءاللہ شاء کو شکست ہوگی اسی وقت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور ایک اونی جبہ لا کر مجھے عنایت فرمایا اور ارشاد ہوا کہ یہ مدینہ طیبہ کا ہے میں نے سر پر رکھا آنکھوں سے لے کر سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا رکھ لیا سیدی اعلی حضرت کی دعا اور اس جببہ مبارک کی یہ برکت ہوئی کہ وہاویہ کی طرف سے متعدد صاحبان مناظرے کے لیے آئے تھے ان میں سے ایک صاحب ایسے بھی تھے جو بقول خود مکہ میں تین چار سیال قیام بھی کر چکے تھے اور اسی بنا پر بڑا زور سے دعویٰ کیا تھا کہ تقریریں سب عربی میں ہوں ادھر سے کہا گیا کہ مولانا یہ مجلس مناظرہ ہے دونوں طرف کے عوام بخصرت شریک جلسہ ہوئے ہیں عربی میں فریقین کی تقریر ہونے سے کیا سمجھیں گے لیکن وہ نہیں مانے اور اسی پر اصرار کیا دو تین مرتبہ فریقین کی تقریریں ہوئی تھیں کہ مولوی صاحب موصوف تقریر کرتے کرتے بول اٹھے ون ناس مولوی احمد صاحب حسین صاحب نے فورن ٹوکا بولا نا یہ تو فصیح عربی نہیں ہوئی ون ناس اور صحیح عربی جو ہے وہ یہ ہے کیا ایسی ہی عربی مکے سے سیکھ کر آئے ہو اس پر زبردست کہہ پڑا اور وہاوی مولوی کھسیا سے ہو گئے اس کے بعد بقیہ تقریر اردو میں کی پھر فریقین کی تقریریں عربی کی جگہ اردو میں ہونے لگی جب ابتدائی مباحث طے ہو گئے علمی سوالات کی نوبت آئی تو پہلے ہی سوال کے جواب میں سبوں نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکے الحمد تقاضے پر تقاضے ہوتے مگر ان کا سکوت نہ ٹوٹتا تین گھنٹے تب سب کے سب خاموش محض رہے آخر سالس حکم صاحب نے کہا کہ مولانا کچھ تو بولیے تاکہ ہم لوگوں کو کچھ کہنے کا موقع ملے اس پر بھی وہ لوگ خاموش محض رہے آخر مجبوراً ان لوگوں نے بھی اعلان کیا کہ صاحبوں آپ لوگوں کے سامنے سب ابتدائی باتیں طے ہوئی جب علمی باتوں کی نوبت آئی مولانا ظفر الدین بہاری نے جو سوالات کیے ان کے جوابات میں ان تمام علماء نے سکوت محض سے کام لیا بالکل خاموشی میں تین گھنٹے صرف کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے اور یہ لوگ جواب سے قاصر ہیں ورنہ کس دن کے لئے اٹھا رکھ دے ان لوگوں کا مذہب باطل اور مولوی شاہ رکن الدین صاحب اور مولوی ظفر الدین بہاری مولوی احمد حسین خان صاحب وغیرہ علماء کا مذہب حق ہے آپ لوگ آتے وقت دو دروازے سے الگ الگ داخل ہوئے تھے اب سب لوگ متفق ہو کر اس دروازے سے مولانا ظفر الدین صاحب کے ساتھ مناظرہ آئے گاہ سے باہر تشریف لے جائیے چنانچہ ان چند مولویوں کے علاوہ بقیہ سب لوگ علماء اللہ سنت کے ساتھ آئے الحمد للہ سب بخیر و خودی آ... آ... سب بخیر و خوبی کامیابی کے ساتھ ہم لوگ بریلی شریف واپس ہوئے اور اعلی حضرت کو اس مناظرے کی روح دار سنائی اور ان لوگوں کی خواہش کا اظہار کیا کہ میوان کے مناظرے کے پورے حالات کتابی شکل میں شائع کر دیے جائیں وہ لوگ اس کی تواعت کے مسالے برداشت کرنے کو تیار ہیں تو اعلی حضرت نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اس رسالے کا تاریخی نام یق نجدیہ کا چپ مناظرہ رکھا اور جناب مولانا حسن رزا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا تاریخی نام شکست صفاحت رکھا چنانچی رسالہ اس زمانے میں چھپ کر تمام ملک میں شائع کر دیا گیا الحمد تو بہرحال اللہ تبارک وکرم فرمائے سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ورنہ تفصیل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ورنہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت کے معاملات حالات بچپن شریف میں جس طرح مطلب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور جو جو واقعات پیش آئے والدین آپ کے خاندان سے متعلق مطلب مفید معلومات بزرگان دین پر مشتمل آپ کا خاندان پھر آپ کے تعلیمی سلسلے آپ کی بیعت کا واقعہ آپ کے حج کرنے کے لیے دو مرتبہ مکہ شریف جانا اور دونوں مرتبہ وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے پھر آپ کی شاعری پھر قرآن کریم کا ترجمہ جو آپ نے فرمایا اور پھر اس کے علاوہ آپ کے فتوا آپ کا مقام فکر اور پھر آپ کی مطلب توازو ان ساری اور آپ کی نجی زندگی آپ کے جو ہے وہ جتنے بھی آپ کی عادات مبارکہ اور آپ کی صفات بے شمار موضوعات ہیں کہ جن پر ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں الحمد تو اللہ تعالی نے چاہا تو ان تعالی اللہ اس سلسلے کو ہم جاری اور ساری رکھیں گے چند باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کر سکا ہوں بہرحال مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کنزلیمان شریف ترجمہ کنزلیمان شریف جو ہیں اس بارے میں بھی مطلب کچھ بیان کریں تو اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم ترجمہ کنزول ایمان جا ہے اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور مزید بھی انشاءاللہ تعالی مجھے ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام بھی پیش کروں تو برکت کے لیے اعلیٰ حضرت جی اشعار میں بیان کر رہا ہوں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یعنی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جود و کرم ایسا ہے کہ آپ کی وارگاہ میں کوئی آ کر اگر سوال کرے تو وہ لفظ نہیں نہیں سنتے یعنی سرکاراتے فلا تنہر آپ سائلوں کو مت جڑکیں یہ اللہ تعالیٰ نے و بدا کے آخر میں فرمایا ہے تو سائل جب بھی سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرما دیتے تو فرمایا حضرت نے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑہ تیرا اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھوریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر قمن کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوا تیرا بہر سا کا حسائل نہ نکویں کا پیاسا خود بجا جائے کلے جا میرا چھینٹا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سے راب سچے سورج وہ دل آ ہے اجالا تیرا دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی باری ہے بھروسہ ایک میں کیا میرے اس کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مفت پالات کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کیا کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میری تقدیر بری ہو تو بلی کر دے محبو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کس کا منہ یہ کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا سو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا دور کیا بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا تیرے صدقے مجھے اک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاڈ لا بیٹا تیرا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی سیدی گوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے گوس ہے بالا تیرا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 میں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل القاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا بہرو بر شہر و قوری سہلو حزن و, و چمن دست و چمن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں داوا تیرا حسن نیت ہو خطا پھر, بھی کبھی پھر کبھی کوتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا موت نزدیک گنا کی کی میل کے خول آ برس جا کے نہا دولے لے پیاسا تیرا جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گرد ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بے ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا تیری عزت کے نثار اے میری غیرت والے آ حسد آہ, آہ کیوں خار ہو بردا تیرا بد ہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریما تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہی رضا وہی گدا بندہ رسوا تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا رضی اللہ تعالی ہو تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت سیدی آحمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی ان کے و وقت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے مزار پر انوار پر اللہ رب العزت خرب ہا خرب کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کو نازل فرمائے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا خم ہو گئی پشت فلکستان زمینی سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اے مدیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اس خاک میں مدفون شہ بط ہے ہمارا ہے خاک سے تعمیر مزار شہے کو نین معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام کلام الامام امام الکلام امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے الحمد الحمدللہ الحمد الحمد اللہ رب العزت ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کہ اس کے رسول کے صدقے اس کا ایک چھینٹہ ہمیں بھی عطا فرمائے اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی شاعری آپ دیکھیں جو عاشق کے رسول ہوتا ہے تو اس کو ایسی شاعری میں نکات آ جاتے ہیں اور وہ ایسے ایسے نفیس نکاح عاشق کے رسول بیان کر سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا ہوگا آسمان کو کہ آسمان اگرچہ اوپر ہے لیکن جب آپ کبھی کسی سمندر کے کنارے کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو کناروں سے آسمان نیچے کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو یہ کیوں ہوتا ہے اب اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہو لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا یعنی جو آسمان کا سر جھکا ہوا ہے یہ کیوں آسمان اگرچہ بلند ہے لیکن کناروں سے نیچے کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ کیوں ہے یہ سائڈوں سے جھک کیوں گیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا یہ آسمان کے سامنے مدینے کی خاک ہے اور خاک مدینہ کے سامنے فخر کرنا صحیح نہیں اس لیے آسمان جھک گیا ہے تاکہ آجزی اختیار کر سکے اور ان کی ساری اختیار کر سکے مبارک پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کے سامنے فخر غرور تکبر نہیں کیا جاتا اللہ اکبر کنارے مدینہ میں راحتیں ملتیں دل ہزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا اللہ او اکبر اور دیکھیں کیا مطلب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی مطلب شاعری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بدر کو اور یعنی چودہ کے چاند کو اور چودمی کا چاند جب آسمان پر ہوتا ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی آنکھ دیکھ رہی ہو کسی کو تو اب بدر کے چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی کمر شوخ دیدہ ہونا تھا جبھی جب تو تیرے اندر یہ دراڑیں بڑھ گئی ہیں کہ کیوں اس طرح جو ہے تو ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے اس طرح دیکھنا چاہیے نہیں اللہ فرمایا اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا اگر پھول یہ چاہتے کہ ہم پر کبھی خزانہ آئے موسم بہار ہی ہمیشہ رہے تو پھولوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا کنارے خارے مدینہ دمیدہ ہونا تھا اگر پھول یہ چاہتے کہ ہم پر کبھی خزانہ آئے تو انہیں مدینے کی کانٹوں کی کوکھ میں انہیں جو ہے وہ اگنا تھا مدینے کے کانٹوں کی کوکھ میں اگر وہ اگتے تو ان پر کبھی بھی خزانہ آتی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ش کے مستفا کے رنگ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے نکات ہیں جو کیسے کیسے استیارے ہیں جو کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور ہم جیسوں کے لیے فرمایا کہ گدا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سرکار کی جلوہ گاہ ہو جائے تو گدا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رحیدہ ہونا تھا یہ خودی کی جو قید ہوتی ہے نا اس سے بچنا تھا میں سے بچنا تھا نفس سے شیطان سے بچنا تھا اس سے اگر بچ جاتے رہائی پا لیتے تو پھر جلوہ گاہ حبیب بن جاتا یہ دل جو ہے اللہ اکبر اللہ تبارک کا وطالعہ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر خرب ہا خرب رحمتوں کا جو ہے وہ نزول فرمائے فرماتے ہیں کہ پھر مدینے کے کانٹے یاد آ گئے نے. اصل میں اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے قریبی عزیزوں کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک حج تو کر چکے تھے اعلی حضرت جب انہیں چھوڑنے کے لیے گئے تو خود بھی دل کیا کہ میں بھی حج کو چلوں کیونکہ مدینے کے کانٹے یاد آ گئے تھے جب ہی آپ نے یہ لکھا تھا یہ نعت لگی دی پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلا عرب کہ عرب کے کانٹوں کی یاد ولولا آ گیا کہ میں ان کی زیارت کر سکوں انہیں اپنی آنکھوں میں سمو لوں پھر اٹھا ولولائے یاد مغی عرب پھر کھینچا دل پھر کھینچا دامنے دل سوئے بیابانے عرب اور دل میں یہ تڑپ سی پیدا ہو گئی کہ میں مدینے جاؤں ہائے ہائے فورن واپس آئے والدہ سے اجازت لی اور تیار ہو گئے اور مطلب لوگوں کو دیکھ رہے تھے مطلب وہ جا رہے ہیں حج کے لیے فرماتے ہیں باغ سردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بے عرب اب دیکھیے کتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عشق دیکھیے عشق ایک ولی کامل اور ایک عاشق رسول ایک مجدد وقت ایسے عشق کا اظہار کر سکتا ہے دل کی تعریف اور آنکھوں کی تعریف اعلی حضرت نے بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب جو ارب پہ قربان ہو جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور پھر ارشاد فرماتے ہیں ہست خلد آئے وہاں قصب لطافت کو رضا آٹھوں جنتیں وہاں پر پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آ جائیں آٹھوں جنتیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے لطافت حاصل کرنے کے لیے آ جائیں کہاں آ جائیں کہاں پر آ جائیں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں ہست خلد یعنی آٹھوں جنتیں ہست خلد آئیں وہاں قصب لطافت کو رضا چار دن برسے جہاں ابر بہار عرب جہاں پر عرب کی بہار جہاں پر مدینے کی برسات چار دن برس جائے آٹھوں جنتیں وہاں پر لطافت حاصل کرنے کے لیے آ جائیں اللہ اکبر اور دیکھیے آپ نے توبا درخت کا نام سنا ہوگا کہ یہ جنت میں ایک درخت ہے بڑا ہی لمبا سا ہوگا اعلی حضرت کی شاعری دیکھیے عشق رسول کا ایسا خدا کی قسم جیتا جاگتا کلام فرماتے ہیں صوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح ہے سے ایسی شاخ اللہ اکبر کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شاخ سے جو ہے میں نبی پاک علیہ السلام کی نعت لکھوں نعت لکھوں میں سی مطلب یہ شاعری ہے تب یہ خواہش ہے کہ جو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور قربان جائیے قربان جائیے قربان جائیے سنیے سرکار کی شان بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت فرما رہے ہیں زح عزت و اے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کہ سرکار کی عزت کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مرتبہ دیا کہ اپنا عرش ہے وہ اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے زہ عزت و اے محمد کہ ہے ارش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک یعنی فرشتے خادمانے سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاء محمد اجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد برائے محمد یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سدگے اگر ہم پر رحم کھائے تو اس میں عجب بات نہیں ہے اس میں کیا عجب بات ہے فرماتے ہیں میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدائے محمد کیونکہ سرکار علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی خدا کے بارے میں غلط بات کہتا تو سرکار جواب دیتے اور اگر آقا کو کوانے لگاتا تو رب اس کا جواب دیتا کسی کافر کے بارے میں اس طرح صورت نازل نہیں ہوئی جس طرح بلحب پر سورا لہب نازل ہو گئی اس لیے کہ اس نے محبوب علیہ السلام کی شان میں بکواس کی تھی تو فرمایا کہ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا وہ خدا محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے آج ہم اللہ والوں کا ذکر پیار سے کرتے ہیں آج ہم اولیا علماء کو پیار سے دیکھتے ہیں آج گمبت خضرہ کو دیکھ کر اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں اگر آج مدینہ پاک جا کر دل سے آنسو بہیں آنکھوں سے آنسو بہیں دل میں آقا کی یا تڑپے اور آنکھوں سے می کا سیلاب نکلے تو یہ کس وجہ سے ہے اللہ اکبر سرکار سے محبت کی وجہ سے ہے تو ایسی آنکھیں جو کہ اللہ کے محبوب کی محبت میں بہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ان کو کس پیار نار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مح و محمد جو نبی پاک علیہ السلام کو محبت سے دیکھیں آقا کی نسبت کی ہوئی چیزوں کو پیار سے دیکھیں تو اللہ تعالی ان آنکھوں کو بھی اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے دیکھتا ہے اسی لیے یو اللہ کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ فرما دیا اللہ اکبر اب آپ دیکھیے پل سیرات کا ذکر آپ نے سنا ہوگا پل سرات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور انتہائی باریک باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز انتہائی باریک وہ پل جو کہ دو زخ کے اوپر ہے اور جنت میں جانے کا یہی واحد رستہ ہے اور اس پل سے کوئی شخص اپنے مطلب کسی فن کے ذریعے یا دوڑ کر نہیں گزر سکے گا اعمال اور رب کی رحمت ہی کے سبب گزر سکے گا ورنہ اس پر کوئی چل بھی نہیں سکتا بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے لیکن اس پر چل نہیں سکتے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایسے پل پر وجد کرتا ہوا جاؤں کوئی وجد کر کے جا سکتا ہے آپ نے کبھی کسی آدمی کو دیکھا جس پر وجد تاری ہو اس کا ایک قدم ادھر پڑتا ہے دو قدم ادھر پڑنے ہیں کبھی لیفٹ سائڈ کبھی رائٹ right سائڈ وہ وجد کے عالم میں ہوتا ہے تو وجد کے عالم میں جو شخص ہوتا ہے اس کو اپنے کنٹرول نہیں ہوتا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے تو ایسا پل جو اس کے تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو تو ایسا پل جو ہے اس پر سے تو کوئی گزر نہیں سکتا وجد کرتے ہوئے کیسے گزریں گے کیا سوچ سکتے ہیں کوئی کہ وجد کرتے ہوئے کوئی گزر سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے سوچ لیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار رب سلیم رب سلیم اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں تو آقا کی جب دعائیں ساتھ ہیں تو پل سے وجد کرتے ہوئے بھی گزر جاؤ تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اے شاہ فمم شہ زی جا خبر للہ ہل خبر میری لاہ خبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ حرب العزت اپنے محبوب علیہ صلاحت وسلام کی محبت نصیب فرمائے محبت رسول سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے صدقے نصیب فرمائے اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی محبت کے لیے الحمد للہ کا یہ پیارا ماحول ہمارے سامنے ہے میں نے کل بھی اور اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ بائیوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں الحمد الحمدللہ بیس اکیس بائیس فروری کو دعوت اسلامی کا سند سطح پر اجتماع فقید المثال اجتماع عظیم الشان اجتماع الحمد باب المدینہ کراچی صحرائے مدینہ میں ہو رہا ہے اور بکائی میڈیکل کالج کے قریب آپ تمام بھائی ممکن ہو سکے تو بنفس سے نفیس شرکت فرمائیں ورنہ اس اجتماع کی دعوت عام کریں آپ کی یہ جو آئی ڈیز ہیں ان میں جتنے بھی آپ نے ایڈ کیوں ہوئے ہیں لوگوں کو ان تمام کو پی ایم کر کے مطلب جو ہے نا اس کی دعوت دیں یہ مجھے اس لیے آئیڈیا آیا کہ آج میں جیسے ہی لاگ ان تو ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مجھے پی ایم کیا ہوا تھا اجتماع کی دعوت دی ہوئی تھی تو بڑا پیارا نک ہے ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا اگر مجھے ابھی نظر آتے ہیں تو میں انشاءاللہ شاء اللہ سویٹ نئر بھائی سویٹ نیئر بائی ہیں انہوں نے ایسا کیا تھا تو مجھے پھر یہ زین بنا کہ واقعی یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے اور میں یہ طریقہ آبائیوں کے عرض بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی تو اب ہوگئی آپ اس طرح بھی دعوت دیں خصوصاً جو آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے اسٹیمیں ہیں ان کو تو ضرور مدع کریں کہ وہ بنس نفیس وہاں شرکت فرمائیں اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر تو ان شاء یہ اجتماع ضرور مطلب جو ہے وہ کاسٹ ہوگا تو ضرور آپ مطلب مدنی چینل کے ذریعے مطلب اس اجتماع کو جو ہے وہ دیکھیے گا اور اس کی بہاریں لوٹیے گا اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو فقید المثال کامیابیاں عطا فرمائے ہمیں اس اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں سے مدنی قافلے میں جانے کی بھی سعادتیں نصیب فرمائے تو آپ بھائی ضرور بالضرور اس کی دعوت عام کریں کس کس بھائی نے دعوت دی ہے ابھی تک مین ٹیکسٹ پر لکھیں اس اجتماع کے لیے کس کس بھائی نے دعوت دی ہے تو مدینہ مدینہ لکھتے جائیں جس نے مدینہ مدینہ لکھتے جائیں ٹھیک ہے نا جس جس بھائی نے دعوت دی ہے سسٹر نے ٹھیک ہے جی مستفائی بھائی نے دی ہے جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی مدنی صاحبہ نے دی ہیں مدنی بہار نے دی ہے تو اچھا ابھی دعوت ملی ہے ٹھیک ہے ان دعوت دیجیے گا سویٹنر بھائی نے دی ہے غم مرشید بھائی نے دی ہے ماشاء اللہ تو اور بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ آپ لوگ بھی نیکی کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے جی آپ کو ابھی ملی ہے ابھی بھی آپ دعوت دیں انشاءاللہ اللہ اور یہ اچھا آپ کراچی میں ہیں پھر تو خود تشریف لائیے گا انشاءاللہ شاء جی جی ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ شاء وہاں پر انشاءاللہ زندگی رہی تو ممکن ہے ملاقات بھی ہو جائے وہاں پہ ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کیا ہے وط پتا نہیں کیا لکھ رہے ہیں غم مرشد بھائی میں تو وہاں پر اچھا خیر خواہی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک خیر خواہی جزاک اللہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ للہ اسلام میں ان کی خیر خواہی کیجئے گا لیکن حضرت فیس سبیل اللہ کریں گے نا آپ ان اللہ تعالیٰ اچھا آپ دیکھ لیجیے گا جو بھی آپ کریں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ جی زندگی رہی تو آپ بھائیوں سے پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی تعالیٰ کل پاکستان کے وقت کے مطابق نو بجے حاضری ہوگی علماء کے نام تشریف لائیں گے انشاءاللہ شاء ابھی اور ان سے بھی آپ سیدی اعلیٰ حضرت اور داتا علی حجوریری رحمت اللہ علیہ مہ کے اس آراز کے سلسلے میں دیگر بزرگ نے دین کے آراض کے سلسلے میں سوالات خاص طور پر کیجیے گا ذرا لمبی گفتگو ہوگی سوالات نہیں ہو سکے تو سوالات انشاءاللہ ان شاء اللہ گا بیانات بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس روم کو اپنی بارگاہ میں کامیابیاں تا فرمائے روم میں تمام آنے والے بھائیوں کو بہنوں کو اسلامی بہنوں کو بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں جہان کی برکتیں رحمتیں وسعتیں فراغتیں برکتیں بلائیاں عافیتیں نعمتیں عطا فرمائے آمین اور آپ تمام بھائی مجھ گناہ کی والدہ محترمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے اور تندرستی دے آمین ان زندگی رہی خیر و عافیت رہی تو کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محفر